عثمانیوں کے چھٹے بادشاہ سلطان مراد خان دوم سلطان مراد خان دوم کی حکومت چودہ سو اکیس عیسوی میں شروع ہو کر چودہ سو عیسوی میں ختم ہوتی ہے اٹھارہ سال کی عمر میں یہ تخت نشین ہوئے ہیں تخت نشینی کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ موجودہ دور کا جو یوکرائن ہے یوکرائن کے علاقے پر جو حکومت تھی اس کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا یوکرائن کے بادشاہ کے ساتھ ساتھ اور دوسرے بادشاہوں کے ساتھ انہوں نے پانچ سال تک صلاح کا معاہدہ کیا تاکہ ایشیائی علاقوں میں جو گڑبڑ پھیلا رہے تھے بغاوتیں بغاوتیں کر رہے تھے انہیں راہ راست پر لایا جائے لیکن معاملات اور بھی بگڑ گئے وہ اس طرح کے ان کے اپنے ہی بعض رشتہ دار روم کے بادشاہ کے ساتھ مل گئے اور ایک بہت بڑی خیانت کا سلسلہ شروع ہوا چودہ سو تیس عیسوی میں سلطان نے سلانیک نامی شہر کے فتوحات کا دوبارہ سے آغاز کیا اس کے بعد انہوں نے ان مفتحا ممالک کی طرف رخ کیا جو کہ سلطان بایزید خان رحمہ اللہ کے زمانے میں تیمور لنگ کے حملے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے ہاتھ سے نکل گئے تھے سربیا البانیہ بوسنیا وغیرہ کے جو علاقے ہیں ان کی طرف سلطان نے دوبارہ رخ کیا خستنطینیا پر حملے کو ملتوی کرتے ہوئے انہوں نے جہاں کا بادشاہ ان کے بعض رشتہ داروں کی خیانت میں مددگار تھا انہوں نے سربیا بوسنیا البانیا وغیرہ ان ممالک کو فتح کیا ظاہر سی بات ہے عسکری نقطہ نگاہ سے یہ بہت ہی اہم ہے اس لیے کہ جب قسطینیہ پر حملہ ہوگا تو دوسرے صلیبی ممالک ضرور خستینیا والوں کی مدد کریں گے اس لیے انہوں نے قسطنطینیا پر حملات کرنے سے پہلے دوسرے سلیبی ممالک کو فتح کیا وقد قد سلطان مراد حروبا کفیر سربی ول بلغاری ول سلطان مراد ایک عظیم مجاہد بادشاہ تھے انہوں نے سربیو بلغاری و البانیوں کے خلاف زبردست جنگیں لڑی ہیں تیس سال تک یہ تخنشین رہے ہیں اور تیس سال کی مدت میں انہوں نے بہت زیادہ جہاد میں حصہ لیا ہے آخر کار انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے حکومت اور سلطنت کے کام اپنے بیٹے محمد کے حوالے کر دیے یہ وہی محمد ہے جو کہ آگے جا کر محمد فاتح کہلائے سلطان مراد سات فروری چودہ سو اکاون عیسوی میں انچاس سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے انہوں نے تیس سال تک حکومت کی اور وہ سلیبیوں کے خلاف مسلسل جہاد میں مصروف رہے ان کے بعد ان کے بیٹے الفتح محمد دویم نے عثمانی سلطنت کا تخت سنبھالا سلطان محمد جن کا لقب فاتح ان کے نام سے بھی زیادہ مشہور ہے یہ عثمانیوں کے وہ عظیم سلطان تھے جنہوں نے قططنطینیا کو فتح کیا تھا اگلے سبق میں انشاءاللہ اللہ ہم اس عظیم سلطان کا ذکر کریں گے جنہوں نے اسلامی تاریخ کو چار چاند لگائے اور وہ قیامت تک کے لیے اسلامی تاریخ کے ماتھے کا جھومر بند کر چمکتے رہیں گے انشاء اللہ سلطان محمد فاتح وہ عظیم انسان تھے جو تا قیامت مسلمانوں کے لیے خصوصاً نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں اور سلیبیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس عظیم انسان کا تذکرہ کریں گے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد محمد وصحب ہی اجمائین سبحانك اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انتا استغفرك و اتوب والسلام عليكم و الله اللہ